سورت فاتح ربط فاتر ب سورہ صباح سورہ صبا میں نفی شفات کا پر دلائل قائم تھے اب صورت نفی شرکادی پر درائل قائم ہے نیز صورت صبا کا خاتمہ اور سورت فاتح فاطمہ اوصاف باری طالبہ ہے اے الحمدللہ للہ سماوات ہیں یا نہیں تو ادھر بھی اوصاف باری تھے جنہ ربی یقز بلحک اللہ الحیو وغیرہ وغیرہ اچھا جی سائز سورہ کا موضوع نفی شرکت کا دی ہے پھر اس پر گیارہ دلائل اکلیہ ایک دلیل لوائے سمرہ دلائر تین بار تفیفہ بشارہ زجرا تسلیات الحمدللہ للہ دعوی فاتر اسماوا دلی لکوی نمبر ایک سب اللہ کے لیے ہیں دلی لکوی نمبر ایک جو پیدا کرنے والا آسمانوں کا زمین کا اور کرنے والا ہے فرشتوں کو پیغام رسان بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رسان روس ہے نا بھئی فرشتے پیغام نہیں لاتے اللہ کے انبیاء کی طرف جبریل بھی ہے رسول ہے میں سے اور بھی کوئی فرشتے آ جاتے ہیں تسلی کے لیے بھی مریم کے پاس آتے تھے اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر تھے وہاں بنانے والے فرشتوں کو پیغام رسان پھر فرمایا فرشتوں کے پر ہیں اڑتے ہیں جو صاحب ہیں پروں کے کسی کے دو پر تین پر چار چار پر اور زیادہ کرتا ہے پیدائش کے اندر جو چاہتا ہے جبریل کے چھ سو پار کتنے جی جبریل بہت جبریل ہے حضور نے جو جبری کو دیکھا حضرت کو ڈر نہیں گئے تھے تو آئے گا خیر عظیم الجسا بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے ما یفتہ اللہ دلی لکڑی نمبر کتنی دس دو ہے چلی آگے فرمایا کہ مشکل کو حاجت روا اللہ اللہ تعالی کسی کی رحمت کو بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا ٹھیک ہے نا اور کسی کے لیے رحمت بھیجے تو کوئی بند نہیں افتار سب اس کے پاس ہے اچاری ماں کے بعد ہے نا من رحمت یہ بیان ہے اسی ماں کا لہٰذا پہلے ماں کے اندر رحمت کا معنی کرو جس رحمت کو کھولے اللہ لوگوں کے لیے پس نہیں ہوئے بند کرنے والا واسطے اس کے ماں یم سے جس رحمت کو بند کرے پر نہیں کوئی چھوڑنے والا واسطے اس کے بعد بند کرنے اللہ کے وہ غالب ہے حکمت والا ہے یا جو لاسٹ تذکیر انعامات اے لوگوں یاد کرو نعمت اللہ کی تمہارے اوپر حل میں نخال دلیلکڑی نمبر تین کیا ہے کہ خالق سوائے اللہ کے ایک خالق کے نیچے لکھو ایجاد یارزو کومری کے نیچے لکھو بقا پیدا بھی وہی کرتا ہے اور رسک دے کے باقی بھی وہی رکھتا ہے کیا ہے پی پیدا کرنے والا سوائے اللہ کے کہ رسک دے یہ بابا ابقاء کا انتظام ہے رزق دے تم کا آسمان زمین سے لا اللہ دلائے بھائی ادھر لا الہ الا اللہ کی جگہ کیا ہے اے ہوں کس کی جگہ ہے وہ اللہ کی جگہ ہے نا تو ہم بھی اللہ کی جگہ ذکر کرتے ہیں کاجری سلسلے والے ہو ہو تو ایستے اعتراض کیا کرو خود قرآن بھی اللہ کی جگہ کے اسکول آ رہا ہے بھوک اللہ پانا تو زجر مشرقین بس کیوں پھیرے جاتے ہو وائیوں قبضے بو کا تسلی رسول صلی اللہ علم اور اگر جٹلاتے ہیں آپ کو یا جزا کون سی معذوب ہے تم بتاؤ پلا پلا تاہزان کئی دفعہ پڑھتے ہو غمگین نہ ہو کیوں کہ تاکہ جٹھلائے گئے بہت سے رسولتوں سے پہلے اور طرف اللہ کے لوٹائے جائیں گے معاملہ اللہ ان سے خود ہی حساب لے گا جٹھنا نے والے سے یا یہ تخویف و خروی اے لوگوں بے وعدہ اللہ کا سچا ہے کیا کا پس نہ دھوکھے میں ڈالے تم کو دنیاوی زندگی اس میں غرے نہ ہو جاؤ تھی فقط غفلت ہی غفلت کا دل کچھ نہ تھا ہم اسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لے کے کچھ نہ تھا یہ دنیاوی زندگی دھوکھا ہے نہ دھوکھے میں ڈالے تم کو دنیاوی زندگی اور نہ دھوکھے میں ڈالے تم کو اللہ کے نام سے بڑا دعا نہ دھوکھے میں ڈالے تم کو اللہ کے نام سے بڑا دعا بھائی کو کون ہے جی وڈا ڈٹ باپ ادھوں ڈٹ با اللہ کا نام کیا بنا وہ اللہ کے نام کے ساتھ قسم کھائی تو کس کو دوکھ میں ڈالا وہ آدم علیہ السلام کو کاسم ہوا انی لاک ملندا تمہارے فامی کسم کھائے گا یا اللہ کی قسم کھائے گا یا اللہ کا نام لے گا شراب پی لے ٹی وی کا ڈرامہ دیکھ لے ایک دفعہ جنا بھی کر لیا غفور اور رہیم ہے کیا ہے دیکھو خدا کا نام دے کے بدماش کتنی بگاڑ ہے خدا کا نام لے کے گفور ہے بدماش ان شیتان رقم ادوان اداوت شیتان کا بیاں بے شک یہی شیطان تمہارا دشمن ہے پر سمجھو اس کو دشمن سوائے نے بلاتا ہے اپنی گراؤ کو لال باطل باطل کی خراب باطل مقدر ہے بلا اپنے گروہوں کو باتل ہوتا کہ ہو جائیں دوست کی اللہ زین کافا رو اب سے ان دوستوں کا انجام تخلیف اخروی جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے عذاب سخت ہے و اللہ آپ میں کون ہے جی مومنین کا انجام یا بشارت لکھو جو مومن ہیں عمل کی اچھے ان کے لیے بخشیش ہے کری قبیر ہے آپ منزو نا کیا پر وہ شخص کہ مزین کیا گیا اس کے لیے برا عمل اس کا دیکھتا ہے اس کو کیا جی اچھا کام برے کرتا ہے اور کہا کہتا ہے جی میں اچھے عمل کر رہا ہوں اس کے بعد عبارت معذرو ہے کا من ہدا اللہ کیا اس شخص کی طرح یہ ہوگا جس کو اللہ نے ہدایت دی کا من ہدا اللہ تو سمجھ دیئے اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے کس کو گمراہ کر دیا پہلے کو اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کون وہ کمن حضاف فلا فلاب تسلی رسول صلی اللہ وسلم حضرت ہر وقت پریشان رہتے کہ یہ لوگ سارے مسلمان ہو جائیں ایک جذبہ تھا نا تو تسلی دی محبوب پس نہ جاتی رہے جان تیری کتنی محبت ہے پس نہ جاتی رہے جان تیری ان کے اوپر پچھتا پچتا کر آپ زیادہ نہ حق ادا کر دیا بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ کرتے ہیں خدا اشرار لے گئے ان سے اللہ جی جلی نمبر چار اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو پس اٹھاتی ہیں بادل کو پھر چلاتی ہیں اس کو ترا ہو زمین ویران کے یہ سے سمراج زمین بس آباد کرتے ہیں بس ہے اس کے زمین کو بعد ویرانگی کے تو جیسے مردہ زمین کو ہم نے زندہ کہا اسی طرح کیا ہے نشور اٹھنا ہے تمہارا مانکان جرید العزت تحصیل عزت کا طریق تحصیل عزت کا طریق بھائی آپ پہلے پڑھ چکے ہو وتا خزون اللہ عال ہال یقون الحم عزت انہوں نے اس لیے معبود بنایا عزت حاصل کرنے کے لیے پر وہاں عزت نہیں حاصل ہوگی کہاں ہوگی عزت حاصل اللہ کے یہاں آگے سمجھ آوانی عزت حاصل ہوگی جو تمذیل تحصیل عزت کا جو ارادہ کرتا عزت کا تو جان لے کہ اللہ کے قبضے میں ہیں عزتیں ساری پال اللہ عزت میاں اللہ کے قبضے میں ہیں علئے ہاں جسعد الکالم الطیب اس کی طرف پہنچتی ہیں باتیں اچھی علاح ہے ہاں اللہ کی طرف پہنچتی ہیں باتیں اچھی اے ہم جو اچھی باتیں کر رہے ہیں خدا کے حضور پہنچ رہی ہیں یا نہیں یا اچھی باتیں کر رہے ہیں نا اسی طرح نیک آمال جو ہم کرتے ہیں نماز روزہ وہ بھی کیس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اللہ کے اس کی طرف پہنچتی ہیں باتیں اچھی ول امر اور نیک امال بھی ہو اٹھا لیتا ہے اللہ ان کو اپنی طرف تو اچھے اقوال بھی اللہ کے ہاں پہنچ جاتے ہیں اچھے اعمال بھی اللہ کے ہاں پہنچ جاتے ہیں حساب ہوگا ولدین یم کرون انجام مجرمی جو لوگ تدبیریں کرتے ہیں بری ان کے لیے عذاب سخت ہے اور تدبیر ان کی تباہ برباد ہو کے رہ جائے گی واللہ و دلیل لکڑی نمبر کتنی جی اللہ نے پیدا کیا تم کو مٹی سے اے مٹی تمہارا مادہ کیا ہے بھائی پھر نطفہ مادہ کری پھر کیا تم کو جوڑے جوڑے سبحان اللہ گورنمنٹ بھی تم کو دے دی جوڑا بن جائے گی سمجھے جی وما وہ ماتا میں نے انسا دیا اللہ کے علم کا بیان پہلے بیان قدرت تھا خالہ کا کم کمن ترابن بیان تخلیق بھی بیان قدرت بھی اب بیان علم ہے اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ چاہے مادہ انسانی ہو چاہے مادہ کیا ہو جانوروں سے اور نہیں رکھتی حمل کو مگر اللہ کے علم ہوتا ہے وما ما اور نہیں عمر پاتا کوئی بڑی عمر والا موب مر کو کہہ دیں جی نئی عمر پاتا بڑی عمر والا اور نئی کم کی جاتی کسی کی عمر سے کوئی چیز مگر یہ سارا لوح محفوظ میں ہے یعنی اللہ کے علم میں بے شک یہ چیز اللہ پہ آسان ہے وہ ماسویل بہران دلیل لکڑی نمبر کتنی جی نئی برابر دو بہار دو دریا سمندر ہاضا ازم فراد یہ میٹھا ہے پیاز بجھانے والا سائے گن خوش گوار ہے پانی اس کا وہاڑ یہ دوسرا جو ہے کھاری کڑوا جیسے یہ سمندر ہے جی؟ مین کلین اور ہر ایک سے کھاتے ہو تم گوشت کیا تازہ گوشت تازہ دونوں سے ملتا ہے دریا سے بھی سمندر سے بھی اور تسترجوں اور نکالتے ہو زیور کے پہنتے ہو تم ان کو زیور کے متعلق تحقیق یہ ہے کہ زیادہ تو نکلتے ہیں کیسے جو ہے اے شور سے کم کم دوسرے سے بھی نکلتے ہیں باقی پہنتے ہو تم اس کی تحقیق میں پہلے کر چکا ہوں نا اس کا خلاصہ جواب وہی ہے کہ یہ کتاب ہے جن سے انسان کو کس کو تو اس کے اندر عورتیں آ جاتی ہیں نہیں بالکل آسان کتاب ہے جواب اور دیکھتا ہے تو کچتی ہوں اس کے اندر چیرنے پھاڑنے والی اس کو پانی کو فوائد فلک تاکہ تلاش کر اللہ کا فضل اور تاکہ تو شکر یول جائے دلی لکڑی نمبر داخل کرتا ہے رات کو دن کے اندر داخل دن کو رات کے اندر اور کام میں لگا دیا سورج کو چاند کو ہر ایک جاری ہوتا ہے ایک میاد مقرر تاکہ کہ کئی جو پڑھ چکے ہو ظال اللہ اور اب کم دلائل یہی اللہ جو موصوف ہے ان صفات کے ساتھ یہی اللہ رب ہے تمہارا خاص اس کے لیے ہے سلطنت اور جن کو پکارتے ہو تم سوائے اللہ کے نئی مالک چھلکے کے کتمیر کا منہ نے چھلکا لکھ لو پہلے کتمیر کی تا پڑیا ہے۔ آئے بابا گٹھلی ہے نا گٹھلی تو ناخن کے ساتھ گٹھڑی کو پورے دو پتلا پردا وہ کیا ہے کتمیر ہے باقی اور دوسرے لکیر اور فتیل بھی تھے ساروں کو پڑھ چکے ہو اگر پکارو نہ نا تم ان کو نہیں سن سکتے پکار تمہاری آپ غور کرنا ذرا جو حضور کی حیات کے من کے نا غور کرنا ایک جواب بہترین دے رہا ہوں حضور کی حیات کے جو منکر کے نا وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر پکارو تو ان کو تو تمہاری پکار نہیں سن سکتے حضور بھی نہیں سنتے میں بھی کہتا ہوں کہ حضور نہیں سن سکتے پکار میں بھی یہی کہتا ہوں سمجھے کیوں کہ یہاں کس پکار کا بیان ہے جو مشرقین پکارتے ہیں مدد کے لیے یہ سلام ہے یا پکار ہے مشرقین کی مدد کے لیے یہ سلام ہے کہ حضور ضرور نہیں ہوتی اب سے کوئی کہاں ملے ایسے ہانس میں بھی کہتا ہوں حضور نہیں سنتے ایک بروی مشرقہ آدمی جا کے حضور کے روزے کے سامنے کہتا ہے اوسنی یا رسول اللہ میری مدد کر یا رسول اللہ میرے بیٹے دے یا رسول اللہ حضور سنے گے تم ہاں؟ کو قرآن میں آ تھا تھے وماد دعول کافی نلہ بھی زلال یہ بےمانوں کی یہ پکار تو گمراہی میں چل جاتی ہے ضائع جاتی ہے حضور واحیات باتیں نہیں سنتے حضور سلاتوں سلام سنتے حضور نیک باتیں سنتے ہیں سنانے والا تو اللہ ہے تو اپنے محبوب کو یہ شرکیہ باتیں سنائیں گا اللہ کا اب بات ذہن میں پڑ گئی ہے ان تدم ہے ان کو کہو یہ سلاد سلام نہیں دروج نہیں اگر پکارو نا تم ان کو مصیبت کے وقت امداد کے لیے نہیں سنیں گے پکار تمہاری بل فرض سن بھی لے تم کہتے ہو تو مست قوم نئی جواب دے سکتے تم کو تمہارا کام نہیں کر سکتے اور دن قیامت کے وہ انکار کریں گے تمہارے شرک کا کیا کہیں گے ما کانو نو یا نا اور نہ خبر دے گا تو اس کو سے خبر دینے والے کہ کون ہے خبر اللہ اللہ فرماتے میں نے جو بات کہی ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ کوئی ان کو نہیں یاس دلی لکڑی نمبر آٹھ اے لوگو تم ہی تم بہتا جو اللہ کے اللہ تو وہ ہے جو غنی ہے بے پرواہ ہے تعریفیں کیا ہوا ایشا نمونۂ غنا اگر چاہے تو فنا کر دے تم سب کو اور لے آئے مخلوق نئی اور نہیں یہ بات اللہ کو پر کیا مشکل ولا تاضر واضر بے ذرا اوکھرا تخریف اوکھروی اور نہ اٹھائے گا اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا اب آگے فرمایا ایک آدمی کے اوپر میری طرف دیکھو بوجھ ہوگا گنا ہوگا اور اپنے رشتے دار کو بلائے گا اوے میرا بوجھ تو اٹھا لیا اپنے سر پہ تو رشتے دار آئے گا اس کے پاس ہر ایک نفسی نفسی میں ہوگا اب یہی مانا ہے وائم تد ہو اور اگر بلائے, بلائے گا بوجھ لدا ہوا مشکلا بنا جس کے سر پہ بوجھ ہوگا اور اگر بلائے گا بوجھ لدا ہوا الا ہم طرف طرف بوجھنے کے یہ حمل نہیں کا لفظ ہے اس کا منہ کیا کرو گے بوجھ اٹھانا نہ کرنا طرف اٹھانے کے اور اگر بلائے گا بوجھ لدا ہوا طرف بوجھ اپنے کے کہ میرا بوجھ تو اٹھا رشتہ دار تو لا یہمال نہ اٹھائی جائے گی اس کے بوجھ سے کوئی چیز بھی اگر کہ ہوگا وہ رشتہ دار اس کا اس کو بلا رہا ہے ان نماز تم ضرور اللہ تسلی رسول صلی اللہ علیہ اے میرے بابو سوائے اس کے آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں رب اپنے سے اس ڈرانے سے مراد کیا ہے انضار ناپے کیا آپ کا ڈرانا تو عام تھا نا لیکن لفا کس کو دیتا تھا ان کو انظار ناپے مراد ہے جو ڈرتے ہیں رب اپنے سے بین کے قائم کرتے ہیں نماز کو اور جو شخص سورے گا تو پس سوائے کہ نہیں سمرتا ہے واسطے ذات اپنی کے اور طرف اللہ کے لوٹنا ہمایش رام باور تمسیلات جی یہ ہیں جی تمثیلات برائے تفاوت ایمان و کفر تمثیلات برائے تفاوت ایمان و کفر ایمان و کفر کا تفاع ہوتا ہے توحید و شرک کا تفاو ہوتا ہے برابر نہیں پھر میں مایوس عام اور نہیں برابر اندا دیکھنے والا اندھے سے مراد کون ہے جی کافر مشرق اور بصیر سے مراد کون ہے مومن مواہے ولا ظلمات ولا نور اور نہ اندھیرے اور نور اندھیروں سے مراد کہاں کفر و شرک کے اندھیرے نور سے مراد ایمان و توحید کا نور ولال ذلو ولال حرور اور نہ سایہ اور نہ حرارت سائے سمراج جنت حرارت سمراج گائے نہلل امبار اور تمسیل سانی ہے جی یہ دوسری تمصیل ہے مومن اور مشرق کے لئے بطور ترقی پہلے مومن کی مثال تھی بصیر کے ساتھ اور مشرقی کی مثال کس کا تھی وہ اندے کے ساتھ ابتدا میں اب مومن کی مثال کیا ہے آ زندے کے ساتھ کافر کے مردوں کے ساتھ نہیں برابر زندے اور مردے بے اللہ سناتا ہے جس کو چاہے اور نہیں تو سنانے والا ان کو جو قبروں کے اندر ہیں جس طرح آپ میت کو اپنی مرضی سے نہیں سنا سکتے اسی طرح ان کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے سنانا نافے کندھے اوپر حاشے پہ لکھا ہوا ہے معرف اور قرآن میں ہے کہ اس آیت میں نفی خاص اسماع نافع کی ہے کس کی نفی ہے اسماع نافع وہ سنانا جو مفید ہو اس کی نفی ہے مسئلہ سیمائے محتا سے سایت کا کوئی تعلق نہیں لیکن دوسرے لوگ اسی کو پیش کرتے ہیں ان انت تسلی رسول نہیں تو مگر ڈرانے والا انا اور کا سب تسلی ہے بے شک بھیجا ہم نے تو کو ساتھ آگ کے بشیر و نذیر بنا کے وائمین امبات اور یہ بھیجنا کوئی نئی بات نہیں کہ جتنی امتیں گزری ہیں ان پہ نظیر آئے ہیں یا نہیں پہلے امت میں نذیر آئے ہیں اللہ کے رسول کو اور نئی گزری کوئی امت اللہ خلافیہ یا نذیر مگر ان کے اندر نذیر بھی گزرے ہیں نظیر عام لکھو نبی یا نبی کا قائم مقام بھائی و قزبو کا یہ بھی تسلی ہے حضرت کو اور اگر جٹلاتے ہیں آپ کو تو غم گی نہ ہوں فلاح پاس ایک جٹھایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے آئے ان کے پاس رسول ان کے دلائل واضح لے کے بیانات موجات لکھو رسول آئے ذات لے کے وہ زبر صحیفے زبر سے مراج گئے جی چھوٹی کتابیں صاحب بیل کتاب منید بڑی بڑی کتابیں سما خاص جب انہوں نے نہ مانا نا تو پکڑا میں نے انجام تقزیر پھر پکڑا میں نے ان لوگوں جو کافر تھے کیسے تھا میرا